النبا بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یتسالون تب دیکھیے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ جب حضور میں خبر دی قیامت آئے گی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ایک ہلچل سی بچ گئی کہ ایک چاہ کیا کہہ رہے تھے و سزا ہوگا سب کچھ ہوگا کوئی آواز چھڑانے والا نہیں ہوگا تو ایک آپس میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی جو کہہ رہے ہیں محمد چاہ کیا کہہ رہے گی یہ بات واقعی صحیح ہے یا کہیں کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے کیا ہوا ہے کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں خبر کے بارے میں قیامت کی خبر بڑی خبر ہے انہال کوبر نذیر البشن یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدسم میں الدی ہنسی ہے جس کے بارے میں کہ یہ کچھ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے کوئی کہتا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کہتا ہوگا تو صحیح لیکن ہمارے معبود ہے بچانے والے ہیں ہم سے کوئی اس محاسبہ نہیں ہوگا ہوا بھی تو بس صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کل لا یاد ہم نہیں یہ جان لیں گے انقریب حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی جیسے سورہ کاف بھی ہم نے پڑھا ہے لکت کنتفی غفل تنگا کشبنا انکر گتا کا بس و کرو مہادیب تم اس سے بڑے محجوب رہے اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے آج نظر آ رہا ہے نا سب کچھ کللہ سیال لموں سما کلّہ کوئی بات نہیں اور کئی بھی زیادہ دیر کی بات کیا ہے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے لیے تو اس حقیقت کے منکشیف ہونے کا وقت این اسی وقت ہے جبکہ وہ قبر میں اتار دیا گیا عالم بردخت کی پہلی پر پتا چل کل سےمون سم اک اللہ سے عالمون علم کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا دیا بلالا اوتادا اور پہاڑوں کو بیکوں کی طرح گاڑ دیا وہ خلق تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنایا وہ نو مکم اور تمہارے لیے تمہاری نیند کو بنا دیا تکان دفا کرنے والی شے وہ جالنا لہرا اور رات کو بنا دیا تمہارے لیے لباس ڈھانپ لینے والی شے وہ جالنا نہارا اور دن بنا دیا تمہارے لیے روزی کمانے کو مارچ کی جدو جوہر کے لیے وہ تم پر ہم نے بنا دیے سات بہت مضبوط سات آسمان وہ جالنا سرا حاجا ہم نے سورج بنا دیا ایک چراغ بہت روشن وہ ادلنا سے رات ایمان جا اور ہم نے اتار دیا ان نچوڑنیوں والے سے جو بدلیاں جو ہیں بادلیں نچوڑتے ہیں جیسے کپڑے کو آپ نچوڑتے ہیں تو پانی ہے تو وہ یا کہ ان کو نچوڑا جاتا ہے ان سے ہم نے پانی برسا دیا ہے سجاج اور چھاجوں پانی لڑی لبی ہب بم تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور دوسرا سبزہ بھی بجن نات الفافہ بڑے گھنے باغات بھی ان نیومل فصلیں کا نمی یہ ساری تمہیب یہ ساری ہم نے جو تخلیق کی ہے یہ سارا جو ہم نے اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا ہے تو کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں دنیا میں آپ کا اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پرجز گو ٹوگیدر تم سمجھتے ریسپانسبلٹی کوئی نہیں کوئی جواب دیں نہیں نہیں ہے ان یوم الفصل کا نام یہ کہا تھا وہ فیصلے کا دن پہلے سے طے شدہ ہے اس کا وقت معیر ہے جس دن کے پھوکا جائے گا سور میں اور پھر یہ آئیں گے فوج در فوج بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے یوم سلام خان یوم یونفی سور فتح افوا جہ وہ فتح کی سما اور آسمان کھول دیا جائے گا اور پھر اس میں دروازے بن جائیں گے بس فی القی جبال و فقانت سرابا پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گی چمکتی ہوئی ریت جیسے کہ صحراؤں کے اندر ریت چمک رہی ہوتی ہے ان نہ جہنم اکانت میں سودا یقیناً جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی یا منتظر ہے جو اس کے لیے وقود آنے والا ہے ایندھن اس کا انتظار کر رہی ہے لیکن تازین جو لوگ سرکش ہیں اپنی حدود سے جنہوں نے تجاوز کیا ہے ان کے لیے وہ ہے ٹھکانا لابسی نفیحہ آتابا رہیں وہ اس میں کرم قرن کرم کرم لا کرم لاہ یا زکون بردم والا شرابا نہیں ملے گا انہیں چکھنے کے لیے وہاں نہ کوئی چھنڈی شیر نہ کوئی پینے کی چیز اللہ حمیم سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور بہتا ہوا پیپ جزام وفاقہ بس یہی ان کے لیے بدلا ہے پورا پورا ان کی حرام خوریوں کا یہی کچھ یہ کر کے آئے تھے اور یہی اب انہیں کھانے کو ملے گا انہم نم قانولا ارجنا حسابہ انہیں تو کوئی توقع نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا وہ اس امید میں ہی نہیں تھے کہ کوئی حساب کتاب ہے کوئی محاسبہ ہے وہ قصبوں میں آیات نا کزاب پھر ہم نے اپنی آیات بیانات میں آدمی کی تو ان کو جھٹلا دیے دھڑنے کے ساتھ بک السعین عقینہ ہو کتاب اور ہم نے تو ہر چیز کو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے ہر عمل ان کا ہمارے پاس موجود ہے فزوق تو اب چکھو پلنگ نزیر اکم اللہ عذاب اب ہرگز ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی اس کی سختی بڑھتی جائے گی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس کے برق علم دل و اہل تقوا کے لیے کامیابی ہوگی وفاظ ان کو براد ملنی ہے ہدائے قبا رابا باغ ہوں گے انگور ہوں گے قبائ باس رابا اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی نوجوان ہم عمر بکاسند دہاقہ اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے جام چھلکتے ہوئے لا يسمعون نفیہ لغم ولا قصابا انہیں وہاں کوئی لغم بات نہیں سننے کی وجہ سے کوفت نہیں ہوگی گجا یہ کہ کوئی جھوٹ یا کوئی الزام جدام رب کا یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے آتال خساب دیا ہوا حساب سے ان کے آمال کا نتیجہ ہے یہ انہوں نے محنتیں کی تھی انہوں نے اشار کیا تھا انہوں نے قربانی کی تھی ربی سماواتے وما بہن ہوں وہ رب ہے آسمانوں کا بھی زمین کا بھی اور جو کچھ ان کے ماں بہن ان کا بھی اور وہ الرحمان ہے لا یم لکون امین ہو ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی یوم یقوم کا تو سفن جس دن کے کھڑے ہوں گے جبرائیل بھی اور تمام فرشتے بھی جبرائیل ان کے سردار ہیں روح القدس روح الامین کچھ اور بھی اس کا مفہوم لیا گیا لیکن میرے نزدیک یہی ہے وہ کھڑے ہوں گے سگے باندھے ہوئے لا اکلمون وہ بھی بات نہیں کریں گے الا من ازن الہ الرحمان سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے لیو ٹو اپیل لیو ٹو سی سم اجازت ہے علام عدن الحرحمن وقال صواب بات بھی صحیح صحیح کرے گا کوئی غلط کام نہیں کہے گا ذالکل یوم الحق یہ <تصفيق> دن ہے سچا شدمی کترئی اتل ہونے والا اضا وقات الاقعہ نیسل وقات آزما الحاق کا ملحاف کا ومان الراق ملحاف یہ دن حق ہے ہو کر رہنے والا ہے اس میں کسی شک اور صوبے کے گمان کو بھی اپنے ذہن میں بتا دو پمن شاہ تحدہ رب ہی ماں باپ جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانا بنا لے ابھی تو موقع ہے امنا اندرناک دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے تم یہ نہیں کہہ سکو گے تمہیں وارن نہیں کیا گیا امنا اندرناک تم عذاب اور قریبا اس عذاب سے ہم نے خبردار کر دیا جو قریبی ہے کہاں دور کہاں ہے وہ ادھر مرے اور ہر قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے اور یا دونوں کے گڑوں میں سے گڑا ہے یوم جنزر مر و ماں قدمت یدا باقی جب وہ قیامت آئے گی اور ہر انسان دیکھے گا کہ کیا اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا وہ یقون کافر اور کافر کہے گا یا لے تنی کن کاش کہ میں مٹی ہوتا مجھے شرف انسانیت ملا نہ ہوتا مرائے کاش کے مادر نہ زیادہ مجھے میری ماں نے جلانا ہوتا بارک اللہ علی وََ القمفر القرآن عظیم و نفا ع ویات کمبل آیاتی وزنی کی حکیم